ہاں جی پیر صاحب بات کریں جی اچھا اچھا جی جی جی بات کریں یہ ادھر میں پہلے گیارہ بجے تک اپنا موبائل کھولنا ہوتا ہے نا تو جب آپ کا فون آئے تو لمبی بات چلتی ہے <laughs> جو ٹائم ہو گیارہ اچھا. بجے تک ہوتا ہے جی جی جی اچھا اچھا آپ تو خیر مقلب نہیں ہو تقریباً کیوں مقلب ہوگی مخلف بھی نہیں ہو غیر مخلف بھی نہیں ہوں اعلی ڈی سوت علی ڈی سو اچھا یہ مقلف بھی نہیں ہو غیر مخلف بھی نہیں ہوں اتحاد کو مانتا ہوں سلف کے خام کو مانتا ہوں حجامی نہیں ہوں مرچی نہیں ہوں یہ بتاؤ یہ اجتماعی یہ اجتماعی زدین یہ صحیح عقیدہ ہے یہ اجتماعی زدین آپ کے ذریعے ہوگا کیونکہ کہ آپ نے منطق فلسفہ بڑھا پڑا ہے تعریف کیا ہے تاریخ <kidnapped zu ham Edge> آپ جو ہے نا آپ جب بھی کوئی کتاب لکھتے نا تو اقوام اسلام لکھتے ہیں نا جہاد کی تاریخ بتائیں کہ مانا اس کا کیا ہوتا ہے جہاد کا جہاد کس کو کہتے ہیں شریعت میں شریمانہ بتانا جتنی چیزیں آپ نے مجھے اپنا لکھا تھا حید ہے نفاذ ہے سنت ہے قرآن ہے کیوں یہ بالکل تو تاریخ تو آج کے بعد کرنی ہے بلکہ آپ خود اپنی تاریخ کی نہ کروائے کریں جی اپنا کچھ نہ بتانا اور یہ ابراہیم حربی کے حوالے سے دو سو ستر ہے پر وہی دے رہے ہیں ابار ابراہیم ہردوز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ابو داؤد سجستانی یہ وہی کہتی ہیں بالکل خرید پڑھی ہے اور علی بن داؤد کنٹری وہ بھی یہی کہتی ہیں اور وہ ہیں بھی سیکھا تو اس کے اندر موجود ہے آپ قطعی بغدادی کی تاریخ کے اندر ایک اور سنیے دو باتیں آپ آخری سناتے ہیں آپ یہ موجود ابھی رہتا ہے بچے کیونکہ میں منشا امام ابو ذرا کے فول کے منشے تک پہنچ کر پھر اس پر سلام کرنا چاہتا تھا لیکن اب یہ وقت نہیں ہے یہ مجموع الفتھاوا جو ہے نا اس کا جو جز ہے جناب پانچ چھ تو پانچویں کے اندر الحمویہ القبرہ یہ مستقل کتاب ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ جناب یہ ادھر کے جما ہوئے فتوا یہ فتوا علیحدہ بھی چھپا ہوا ہے مستقل فتوا ہمویا القبرا اور جو اس کے اندر جناب نے یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر اٹھائیس دارالک امام محمد بن حسن صاحب و من سمجھ آ رہی ہے محمد محمد اس پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ جامی کہہ رہا یہ اپنے شہر سے پوچھو کہ اس کو